بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع مجھے بہت مہربان سم بہادل بلد بہادل بلدی لقد خلقنا الانسان كبد يقدر عليه احد مجھے اس شہر کی قسم کے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہوا اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ آدمی کیا یہ سمجھتا, سمجھتا ہے کہ ہر اس بس پر بس کوئی قدرت نہیں پائے, پائے گا بد اب المیاح الج اللہ نئی نیولی سنؤ شپ دئی نیوئی نجی فلختح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فكو عقبة أو إطعام في يوم ذي متربة يتيماً ذا مقربة أو مستيناً ذا متربة ثم كان من الذين تپتی نمل میم نم کہتا ہے میں نے ڈھیر و مال فنا کر دیا کیا آدمی کیا یہ سمجھتا, سمجھتا ہے کہ اسے कسی कسی دیکھا, دیکھا کیا ہم نے کی نہ اور اور دو اور اسے دو, دو ابری چیزوں دو کی راہ بتائی پھر بے تعمل گھاتی میں نہ پوزا اور کیا جانا وہ گھاتی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتے دار یتیم کو یا خاک نشیم اسکیم کو پھر ہو ان سے جو ایمان, جو ایمان لائے, لائے, لائے اور صب کی بصیتیں اور میں مہربانی کی بصیتیں کی گین گین گین یہ دہنی طرف, طرف والے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیت سے کفر کیا وہ بائیں طرف والے ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی